ونفخ الصور، ذلك يوم اور سور پھونک دیا گیا عذاب اللہی کے وعدے کا یہی دن ہے جس دن اسرافیل علیہ السلام باس بادل موت کا سور پھونک دیں گے اور سارے لوگ گھبرا کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے وہی کافروں کے عذاب کا دن ہوگا اور اگرچہ وہ دن مومنوں کے ساتھ کیے گئے وعدے جنت کی تکمیل کا بھی ہوگا لیکن کافروں کے لیے تیار کیے گئے عذاب جہنم کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے صرف عذاب کا ذکر آیا ہے